إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مسكدا واحد ولا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا متال له ونسجد لسيدنا ومولانا ومرشدنا ومخرجنا من ظلماتنا الى نور محمد بن عبد هو رسول اللهم صل وسلم عليه وعلى آله واسحابه المعين أما بعد فعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال السيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليه فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمشرك و ما انتم بمشركين اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حطت الجنة بالمكاره وحفت النار او قال رب, من لسانی قولی آمین يا رب قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر اور اس وقت تک ہم نے جو قرآن سنا اس میں ہر دوسرے پارے میں ہمیں شیطان اور آدم علیہ السلام کا واقعہ مختلف انداز میں سننے کو ملا بار بار ریپیٹ ہوا اور ہر دفعہ ایک نیا انداز ہے کہیں اس کی دشونی کا پہلو ہے کہیں یہ بات ہے کہ وہ جب انسان کے سامنے جالی اور جھوٹے سبز باغ کھڑے کر دیتا ہے تو انسان کس طرح چلتا ہے کہیں یہ ہے کہ اس پھسلنے کے بعد اٹھنا کیسے ہوتا ہے لیکن بہرحال کسی نہ کسی انداز میں وہ آتا فرق بار بار آتا انسان کی جتنی کمزوریاں ہیں جو اس کے بھی پوائنٹ وہ سارے شیطان کے نالج میں کمزوریوں وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے انہیں کو ذریعہ بناتا ہے انسان کو بہکانے کچھ معلوم ہے کہ اس آدمی کو کس چیز کی پیاس اور اس کی پسندیدہ چیز اس کے سامنے رکھوں گا تو یہ پھنسے گا جس طرح آپ کو پتا نہ مچھلی کیا کھاتی ہے اور کانٹے پہ وہی وہ لگاتے ہیں جو کھاتی ہیں اسی طرح سے بھی پتا ہے کہ یہ کون سی مچھلی ہے اور کون سا کانٹا اسے پسند لہذا یہ شہوات کو یوز کر شہوات کیا ہے یہ ہمارا جو اناثر کا بدن ہے مٹی کا بدن فیزیکل باڈی اس کی جو مرغوبات ہیں ان کو شہوات کہا جاتا ہے اور یہ شیطان کے لشکر انسان کو بہکانے کا انسان تک اپروچ کرنے کا ذریعہ یہی شاہوات اور رمضان میں آپ کو ہے کہ ان تمام پر ایک خاص وقت تک کے لیے پابندی لگ جاتی اور یہ بتایا جاتا ہے اس کبھی کو اپنے اوپر کنٹرول کر کے بھی دیتے جو جی میں آیا وہ کر دیا تو تمہارے اس جی کے پیچھے کوئی اور چھپا ہوا ہو سکتا تو تم یہ جی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں, تم اپنی مرضی نہیں کر رہے ہو تم اصل میں کسی اور کی مرضی کر رہے ہو کو پہچانو اور جب خطرہ اپنی مرضی میں اتنا زیادہ ہے کہ اس مرضی کے اندر پوائزن بھی ہو سکتا ہے اس مرضی کے ذریعے میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں تو بہتر یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی ہی چھوڑ دو جب آدمی کو پتہ ہو کہ اس پانی میں کسی نے کوئی چیز ڈال دی تو چیز ملا دی دی جو انسانی صحت کے لیے مضر ہے چھوڑے تب جب تمہیں پتا ہے کہ تمہاری مرضی میں شیطان اپنی مرضی ملا سکتا ہے تو بہتر نہیں اپنی مرضی تم چھوڑ دو رب کی مرضی میں تو نہیں ملا سکتا اپنی مرضی تو اللہ کی مرضی پہ چلو تو بولا سلام سلامتی کا رستہ گارنٹی اب یہ رستہ چھڑواتا کہہ لیجیے کہ جو اللہ کی مرضی والا رستہ ہے وہ پھر ہماری شہوات کو تو فالو نہیں کرے گا میں تھوڑی سی تکلیف ہو مکارا ہوفکل جنت تو بل مقارا. جنت ایسی چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے ایسی چیزوں کے پرت کے اندر ہے جو طبیعت کو ناپسند ہے کراہت اور جبر کے ساتھ لائق فی دین دین میں جبر نہیں ہو اسی جبر سے بنے میں اپنے اوپر جبر کر کے جنت والی راہ پر چلانا پڑتا ہے جنت والی راہ جو ہے وہ روح کی راہ ہے بدن کو تکلیف ہوتی رات کو کھڑا بھی ہوتا ہے نماز میں تو یہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں سے نکل بھاگ ڈرامہ لگا ہوا ہو تو دو دو گھنٹے بیٹھا پتہ نہیں مسجد سے نکل کر مسجد کی سیڑھیوں پر گھنٹا گھنٹا ڈسکس ہوتی رہتی ہے سیاست کوئی نہیں سکتا مسجد میں پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو رمضان کا مہینہ اصل میں انی شہوات کے چنگل سے نکلنے کی ایک ریہرسل ہے جب تم اللہ کے کہنے سے وقت تک کے لیے اپنی مرضی چھوڑ دیتے اب ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں کھانے پینے سے منع ہو کے تو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بیٹھے اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں جھوڑا ہوا اب شیطان کی ہمت نہیں پلا کے دیکھو تو اپنی مرضی پہ ہم نہیں ہیں تو یہ جو ریحرسل کروائی جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی پہ چلو ضروری نہیں ہے کہ شاہواد کے پیچھے تم دوڑو جائے ضرورتوں کی حد مقرر کر دی گئی انسان کے پاس اللہ تعالی نے فرمایا بڑی ایک قیمتی چیز ہے اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ چیز ہٹیا لے مختلف چیزیں اس کے سامنے لا کے رکھتا جیسے آپ نے بچے سے کوئی چیز لینی ہو تو اسے کھلونا پڑا با. اچھا بیٹا تم یہ لے لو یہ دے دو آپ کا کوئی قیمتی پین اس نے اٹھا لیا آپ کو خطرہ یہ توڑ دے گا اس نے ٹیبل پہ لکھنا شروع کرنا ہے اسکلپ ٹوٹ جائے گی تو آپ دوسری پین سے لے کے اچھا بیٹا تم اس سے لے کر یہ مجھے دے دو اسے آلٹرنیٹ سے دو گے تو وہ تمہیں پکڑائے یہ شیطان صاحب جو ہیں یہ گھومتے پھرتے بازاروں میں گھروں میں اور انسان کی وہ قیمتی چیز لوٹنے کے چکر میں کہتے یار تم یہ لے لو اور یہ دے دو نا تو یہ کچھ بھی نہیں اس لیے کہ اس چیز کو اللہ نے تحفظ اٹا کیا ہے شان اس پہ اپنی مرضی سے ہاتھ نہیں ڈال سکتا جب تک کہ انسان اس چیز کو اٹھا کے باہر نہ پائے دیکھیے آپ کے گھر کے اندر کوئی قالین کتنا بھی بدبودار ہو کتنا بھی اس کا رنگ اڑا ہوا ہو کتنا بھی وہ گیا گزرا ہو بلدیا والا آ کے ہاتھ نہیں لگا سکتا میں اتنا بدبو آ رہی میں اٹھا کے لے آپ قیمتی بھی ہو اچھا والا رنگ والا ہو اٹھا کے باہر دروازے کے رکھ دیجیے صبح ٹک ڈک ٹک ڈاک ڈمپر والا اٹھائے گا لے جائے گا لیکن گھر کے دروازے سے باہر کر دوست جب تک ایمان دل میں ہوتا ہے شیطان کا زور نہیں وہ آپ کے سامنے آپشنز رکھتا ہے یہ کر لو نتیجہ یہ تو یہ کرے گا تو ایمان اٹھا کے باہر لا یزنی جان ایزمی وہ ہوا مومن زانی پہلے ایمان اٹھا کے بات پھر زنا کرتا نیاز میں ایک پلندہ ہے کاغذوں کا یہ انٹرنیٹ سے پرنٹ آؤٹ نکالا ہوں کافی طویل حدیث ہے محاذ بن جبرض اللہ تعالیٰ حضرتن مالک بلاک روایت کافی لمبی ہے اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے چند خطرے رکھتا ہوں کہ شیطان انسان کے ساتھ کیا چالتا شیتان گفتگو ہو رہی اللہ کے ساتھ اور اس میں اللہ نے دباؤ کیا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سوال کا سچ سچ جواب دینا ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا اس میں سوال جواب ہو رہے ہیں آخر میں جا کے پھر شیطان ایک شکایت کرتا ہے بھائی اس نے بتایا مجھے یہ پاور بھی دی گئی ہے یہ پاور بھی دی گئی میں انسان کے فلش کے اندر جاتا ہوں میں انسان کے خون کے اندر جاتا ہوں میں اس کی رگوں کے اندر جاتا ہوں میں فلاں بھی کر سکتا ہوں میں فلاں بھی کر سکتا ہوں مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے مجھے یہ طاقت دی ہے آخر میں جا کے کہتا ہے لیکن ایک شکایت بھی اور وہ یہ ہے کہ میں مومن کے ایمان کے ہاتھ نہیں ڈالتا اس کے لیے مجھے کچھ داو پیش کرنے پڑتے ہیں کہ یہ نادان خود اس کو پھینک دے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے کہ وہ خود اس کو غیر قیمتی سمجھ کے پھینک کوئی حساب سے بازار میں جا رہے تھے بکری لیے ٹھگ مل گئے میں نے یار بازار میں سے چینی کوئی طور مچائے گا جوتے پڑیں گے کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ یہ بندہ خود ہی بکری چھوڑ دے اور ہم لے دے. نظام مندی سے بکری ہمیں دے دے زبردستی نہ کرنی پڑے زبردستی کی تو ہمیں چھوڑ مچا دینا چھوڑ مچ دے لوگ پکڑ لیں گے وہ دو چار پانچ آدمی جو بھی تھے وہ تھوڑے تھوڑے, تھوڑے فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یہ کتا کتنے کا خریدا ہے کہا آنکھوں کا علاج کراؤ یہ بکری ہے بھر. کتا نہیں ہے دو فرانگ آگے گئے تو دوسرے ٹھاگ نے کہا سرکاری کارتا تو نہیں ہے بڑے گا دیکھو تو منہ میں بڑبڑا کے آگے چلے دو فرلاگ آگے گئے تو پیزا ٹھاگنے میں نگا جی کتا بھیجنا ہے بھائی صاحب اب اس نے بڑی گہری نگاہ دیکھا اب اس کا ریئیکشن ڈم ہوتا چلا جاتا آگے گیا جب چوتھے آدمی نے اسے کہا کہ سرکار آپ جیسے گریب آدمی کے ہاتھ میں یہ کتا سنجا نہیں ہے تو یہ بازار میں گھوم رہے ہیں پھر آپ وہاں سے آگے گئے پانچواں آدمی ملا یہ کتا کاٹتا نہیں کہ ایک طرف کر کے رکھے بڑا خطرناک کتا ہے اسے پتا چل گیا اس نے کہا یار یہ وہ جو وپاری تھا نا اس نے میری نظر بندی کی کوئی دم درد کیا اس نے تو کتا مجھے بکری بنا کے پکڑا دیے اس نے آسا سے تاکہ کوئی دیکھے نہیں رسی کھول تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کتا میرا ہے اس نے رسی کھول دی بکری کی ٹھگ بکری لے کے چل کے بنے ایک ایسا ماحول کریئیٹ کر دیا صرف چار آدمیوں نے اس بندے کو اعتبار آ گیا کہ یہ بکری نہیں کتا ہے اتنے آدمی جھوٹ نہیں بولتے یہی ماحول شان کریٹ کرتا ہے ایمان تو کوئی چیز نہیں ہے ایسے گزارا تھوڑا ہی ہوتا ہے نمازوں سے پیٹ تو نہیں نا بھرتا جی اس کے لیے تو کوئی آتما مارنے پڑتے کسی کو نیتی کرتے دیکھ لے کا صاحب آپ کیا کر رہے کریں بےڑے ہی آپ افسر غلط ہو گیا داڑھی رکھے ہوئے دیکھ لیا تو کہا گھر آپ دیکھیں شیشہ جا کر دیکھیں آپ کیا لگ رہے ہیں ایک ایسا ماحول اور اس میں غیر بھی نہیں ہوتا شیطان تو گھر والوں کو یوز کرتا ان دعا دیکھوں اولاد اکو مادہ یہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں یہ بھی شیطان کے ایجنٹ کا کام کر سکتے گھر والوں کو یوز کرتا تم اسے سمجھاؤ تم اس کی بدھ میں یہ بات ڈالو تو اس کے لیے اسے جتن کرنے پڑتے اور اس کے لیے انسان کی مرغوب چیزیں جو ہیں جو شہوات وہ اس کے سامنے رکھتا ہے دیکھو یہ لے لو رے ایمان کو چھوڑو لا الشارب بش بشین یشر وہ شرابی پہلے ایمان اٹھا کے بار ٹیبل پہ رکھتا ہے پھر بیگ اٹھاتا ہے ایمان اندر ہو تو شراب اندر نہیں جا سکتی اور شراب اندر جائے تو ایمان اندر نہیں جا اتنی جائے اس وہ شیطان کمپلین کرتا ہے ویم دا ڈیول اسٹارٹیڈ ٹو کمپلین ہی سیٹ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسپائٹ آف آل دس آئی ہیو نوس ٹرائنگ ٹو ٹیک اوے دا فیتھ آف دا فیتھ پل آئی اونلی ٹیک اوے دیئر فیتھ ویم دے تھرو اٹ اوے اٹھا سکتا ہوں اس کے دل سے نہیں نکال سکتا ماں آلائی سنسان میرا زور کوئی نہیں تھا تمہارے آپ نے کہانی کینی آلہ دین کہ وہ گھر میں چھوڑ کے گیا تھا چراغ جن والا میلا چراغ تھا اب وہ صاحب جو تھے جو چراغ کو لینا چاہتے تھے انہیں جب پتا چلا کہ جس کو اس چراغ کی قیمت معلوم تھی قدر معلوم تھی وہ تو گھر میں نہیں ہے تو وہ نئے دیے لے آئے اور گھر کے باہر دو چار دفعہ آواز لگائی گئی جی پرانے دیئے بٹالو وہ نوکرانی جو دوڑتی گئی انہوں کہا ہمارے گھر میں بھی ایک پرانا پڑا ہوا اندر اس نے جا کے وہ پرانا اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا اس نے پورا ٹوکرا ہی لے جاتا تھا اب کیا کرنا شیطان یہی آوازیں لگاتا ہے اور جس کو قیمت معلوم نہیں ہوتی ایمان کی. اٹھا کے بدلی کر لے جسے معلوم ہوتی ہے وہ جان دے دیتا ایمان نہیں دیتا معلوم کہ جان میں تو ویسے بھی جانا ہے لیکن یہ ایمان وہ چیز ہے جسے مجھے آگے کام آنا ہے قبر میں بھی کام آنا ہے حشر میں بھی کام آنا ہے آخرت کے مراحل میں ومن تو وفی تو ہوں منڈا ایمان اے اللہ مرتے وقت یہ متائیں ایمان ہمارے پاس ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہیں رستے میں پڑاچ جائے شیطان دے نہ لیا اس لیے اس نے کہا کہ میں الیوشن دیتا ہوں انسان امیجنیشن تو یہ بھی ہے یہ بھی پرانے گا یا دوہم و یوم شیتان ان سے وعدے کرتے وہ <مَنِّهن> اور ان میں تمنائیں پیدا کرتا ہے یہ شیطان کا لشکر ہے ایپیٹائزر دیتا ہے وَمَا ماں یا تو ہم شیطان کے سارے وعدے جھوٹے اور یہ تمناؤں کا ووپاری تمنا پوری کرنا اس کے بس میں نہیں پیدا کر دیتا ہے ایک خراب ہے اعمالہم مال کا شراب ام دیکھی آتی بہت زمان جس طرح پیاسا ریت کو پانی سمجھتا ہے یا بہت زمان بھی بمان کرتا ہے یہ پانی اور اس کے پیچھے دوڑنا چپ ہو جائے جان نکل جاتی ہے پانی نہیں ملتا ہٹا اذا جا لم لمب یا جد ہو یہاں تک وہ پانی والی جگہ پہ آتا تو کچھ نہیں ہوتا وہ وفا و حساب وہاں اللہ موجود ہوتا ہے جو حساب چکا پہتا وہ اللہ تھوڑی سر ایک کتاب تمنا ایک شراب ہے اور بندہ اس شراب کے پیچھے دوڑتے, دوڑتے دوڑتے دوڑتے دوڑتے ہم ایسے ڈھیر سارے لوگ یہاں انہی تمناؤں کے مارے ہوئے آئے ہیں ایک پتھر کسی نے مارا چھوٹا چیز ایک تمنا پیدا کی چکی تھی ایک خواب دکھایا تھا کہ. سال دو سال بعد لگا کے اتنا ہی گھر والے جب نکالتے ہیں تو اتنا کہہ کے نکالتے ہیں جایا تم بھی سال دو سال لگا کے آؤٹ ان سال دو سالوں میں مکان بن جائے گا تو تھوڑا سا بزنس کر لیں گے دلوں. لیکن یہ سال دو سال سے تیس سال تک محیط ہو جاتا ہے پھر صندوق واپس جاتا ہے زندہ بندہ گھر میں واپس نہیں پڑتا تمنا خراب ہیں اسی لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ تمنا کو چھوٹا رکھ سوکھے رہو گے زندگی بڑے سکون سے گزرے گی بندہ جب مقدر پر شاکر ہوتا ہے جو میرے رب نے لکھا ہے وہ مجھے ملے گا تو پھر سکون ہی سکون ہو تمنا والا اومن اینا تم ان کو تو کیسے پورا کرے اب دیکھنا ایک آدمی بھیجا گا ولحاف اللہ تم اللہ کی حدوں کے محافظ بنا کر بھیجے گئے عدا کیا ہے نائب ہے وہ استرائے ہے تو جو خریدے گا پیسے زیادہ ہی دے کے خریدے گا عام آدمی کو جرم پر آمادہ کرنا آسان ہوتا ہے کسی قانون کے محافظ کو جرم پر آمادہ کرنا قیمت تھوڑی زیادہ لگانی پڑی اس لیے کہ وہ ڈبل شخصیت بیچتا ہے وہ اپنی دو شخصیتیں بیچتا عام آدمی تو صرف اپنی وہ نیشنلٹی بیچتے لیکن قانون کا محافظ اپنا عہدہ بھی بیچتا ہے اپنی وردی بھی بیچتا ہے اپنا وہ کار پاسپورٹ بھی بیچتا بہت چیزیں دیکھ چلا اگر رب اس کا ڈبل ریٹ ہو جاج بیکے گا پیسے زیادہ لے کا تم کتنے بولے ہو رب کے وہ اشرائے ہو قانون کے محافظ ہو اور تمنا پر بک جاتے ہو والا امن این میں ان میں تمنا پیدا کروں والا دن پھر میں گمراہ کروں گا اس لیے کہ تمنا جس گلی میں جائے گی آپ نے وہ بادشاہ کی کہانی سنی جب بچپن میں ہمارا زمانہ مائکروسافٹ والا تو نہیں تھا ہماری کہانیاں بھی اسی طرح آستہ چلنے والی ہوتی تو اس میں شہزادے کو منع کیا گیا کہ دیکھیے آپ نے اس طرف نہیں جانا یہ تین طرفے ہیں آپ ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ میں جا سکتے لیکن نارتھ میں نہیں جانا آپ اب بدقسمتی سے وہ شکار کے پیچھے لگ گیا اور شکار اسی طرف دوڑ پڑا جس طرف سے نہیں جانا یہ کہانی میں آتا شہزادہ صاحب دوڑتے دوڑتے اسی سائڈ چلے گئے اور پھر وہاں وہ ہرن کنویں میں چلا گیا کنویں میں سے رستہ نکلا اور وہ دوسری دنیا میں چلا گیا وہاں جادوگر ہیں انہوں نے پکڑ لیا اس کہانی کے پیچھے کیا ہے تمہاری تمنا اسی جو گلی منا ہے اور اس گلی میں جاؤ گے تو آگے جادوگر بیٹھا ہوا تمنا کو دھرا کے بندے کو تمنا کے پیچھے دھرا کے تمنا کو اپنے, اپنی پچھ پہ لے کے آتا ہے شیتان سرکار پھر یہ ایسی سی ایسے تو نہیں نہ لگ جاتا ہمارا کام تھوڑا سا کرو اگر ایسی سی پاکستان کے اندر تمنا کے پیچھے لگاتے ہو تو اس نے یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایمان دینا تیرے بس میں نہیں اور ایمان لینا میرے بس میں نہیں ایمان دینا تیرے بس میں ہوتا تو تو دنیا پر ایک کافر نہ ہوتا سب کو مسلمان بنا دے اور ایمان لینا میرے بس میں ہوتا ایک بندے کو کلمہ نہ پڑھنے دیتا روزہ نماز نہ کرنے نہ کلاحبی منحب نہ دینا تیرے بس میں نہ لینا میرے بس میں یہ ساری مرضی سے بندے کی ہے کتنی اہم پی جائے بولے میں رب دے شاہ افل ہما شاہ کرن تو ہما مرضی تیری نبی بھی تمہیں دعوت قبول کر لو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ پھینک دو نہیں پکڑنا اس کو نہیں لینا و ماکان علی علیہ من سُلطانٍ إِلَّا ان سلطان ان اللہ تو کم دیکھو میرا زور کوئی نہیں کہ میں سیمان کو تمہارے سینے کے گتیب کے لے لوں اللہ انداؤ تو میں نے تمہیں دعوت دی تمہارے سامنے آپشن رکھتے تھے جب تم لی تم نے میری بات مان لی نبی کی بات نہیں مانی فلا چلو مونی بلیم لینی مجھے الزام مت اللہ سے کتنی پروٹیکشن دی نہ آپ کے بعد خلف یا خگو نہ کا بس چلے اتنی تاپتے اس کے پاس ہماری نہ رو دے جب ہم اس کی ساری محنت ساری صحیح کو پاؤں کے نیچے روتے ہوئے میں دانے ارفاظ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں معافی مانگ لیتے سارے. اس کا بس چلے تو مار مارنا دیا اس ایمان پر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا اگر یہ اٹھا کے باہر پھینکے گا تو یہ بے قدرا انسان اس کو پھینکے انسان سودا کرے گا سودا کرتا ہے ہل عبد ال کو مالا تجارہ ایمان والو میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں کیا میں تمہیں گائڈ کروں اس تجارت کی طرف سدا کر لو میرے ساتھ ان اللہ ما, بَقَوْمٍ حَتَّى مَا كسی قوم اللہ کسی قوم کسی شخص کے اسٹیٹس کو متغیر نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ خود اس کو متغیر نہ کرتا لیکن اللہ نے ایمان دیا اللہ نہیں لیتا جب تک وہ بندہ اٹھا کے نہ پھیلے جو کرنا خود اس نے کرنا لہذا شیطان بھی آپشن لگتا ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر اس سے پتا ہے کہ اگر اس نے یہ کر لیا تو اس کا ایمان نیوٹلائز ہو جائے ختم ہو جائے کہ کوئی اہمیت نہیں رہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاحب کون ہیں بھی بار آواز بند کی ہے تو جائے گا کیسے کنگ بار کے ساتھ اندر کی بھی بند نہ ہو جائے نا تو اس میں شیطان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا ایف آئی وار ایبل دیر وڈ بی نو اگر میں ایمان لینے کی صلاحیت رکھتا میں چھین سکتا میں ڈاکہ مار سکتا تو اس زمین کے چہرے پر ایک کلمہ پڑنے والا بھی تو میں نہ آئی وڈ ناٹ ڈی و سنگل ون ٹو پرے ایر فاسٹ میں ایک بندے کو نماز نمازنا پڑنے دیتا روزہ نہ رکھنے دیتا آل آئی کین ڈو ہیز ٹو گیو دا چلڈرن آف آدم امیجنیشن ریلیشن اینڈ ڈویشن میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ خیالی پلاؤ پکا کے دیتا ہوں جیسے بچہ اسکول نہ جاتا ہو نا تو پراٹھا پکنے کی جب روح آتی ہے ان کی تو آنکھیں کھل جاتی ہیں ہماری کھل جایا کرتی تھی غریب لوگ ہوتے تھے آج کل کے تو بچے بھی ماشاءاللہ کسی چیز پہ دلی ہی نہیں کرتا ماں باپ پیچھے پیچھے گھومتے پھرتے کھا لو کھاتے ہی نہیں پراٹھے کے خوشبو آ جاتی ہے تو آدمی کہتے ہیں کہ چلو پھر نیند کو توڑ ہی لیتے چونکہ روٹی سامنے رکھتی ہو تو دوسرا کمبل بھی دیتے اوپر آدمی کہتے نیند توڑے تو کس چیز کے لیے توڑے دہرا آپ کو پتا رمضان میں پراتھے زیادہ چلتے اس لیے کہ جلدی جاگنا پڑتا ہے بہری کو لوگ پراٹھا کھاتے کوئی ایسی خوشبو کوئی ایسا خیالی پلاؤ کے بندہ روزہ توڑ دو یہ کر لو گے یہ ہو جائے گا یہ کر لو گے یہ ہو جائے گا پلاٹ لے لو پھر اس کے پاس یہ ہو جائے گا پھر اس کے پاس ایئرپورٹ بننے والا ہے اس کے پاس فیکٹری لگنے والی ہے پھر اس کی قیمت بڑھ گی جب تم بیچو گے تو پھر تم کی تلا بڑے امیر ہو جاؤ گے تو بس دوڑا دوڑا کے دڑا دڑا لیکن سب کے بس اس کی قیمت کیا ہے بھائی قیمت یہ ہے ایمان نام کی چیز تم اندر لیے پھر رہے ہو نا تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی ویلو ہی کوئی نہیں دنیا میں سکہ چلتا ہی نہیں اگر یہ کرنا ہے کام تو اس کے لیے یہ جو چیز تمہارے پاس ہوگی وہ بھاگے بھر تھا آدمی کو جب پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنسی یہاں نہ بھی چلے تو جب اس کا سیزن آتا ہے جب اس کا متعلقہ ملک آتا تو یہ کرنسی تو چلتی ہے آخرت جو ہے وہ ایمان آخرت آپ کے امال صالحہ کے ساتھ ضرب کھائے گا تو قیمت بنے گی امال صالحہ انکشن امال صالحہ کچھ نہیں فمع یا عمل منف صالحات وہ وہ میں یہاں لحاظ میں کار اور ان وہ ہوا ان ہو یا عورت جو بھی نیک کام کرے گا اور وہ مومن ہوا ایمان ہوا تو پولا کہ جنت والا یہ بلا یہ لوگ جنت میں جائیں کمی بیچی نہیں ہوگی تو ایمان بازار یہاں یہ پتا چلتا ہے اس قیمت ہی کوئی نہیں کام کا پکڑ کے بیٹھے رہو قیمت آئے پتہ چلے گا تمہیں جب قدم قدم پر ایمان مانگا جائے گا کوئی آدمی یہاں شناختی کارڈ چھوڑ دے پاکستان کا کہ جی کی کیا ویلو یہاں تو چیک کرتے پاسپورٹ دیکھتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس دیکھتے ہیں. پاکستانی شناختی کارڈ کو کوئی پوچھتے ہیں نہیں لہٰذا وہ یہیں چھوڑ کے چلا جائے اب ایئرپورٹ نے پوچھ گیا شناختی کارڈ ناتی کارڈ کاپی ہے میرے پاس چل جائے گی کافی نہیں چلے گی کوئی رجسٹری کرانی ہے زمین بیچنی ہے خریدنی ہے تحصیلدار پہلے کہے گا ناتی کارڈ ہے دبئی تو بھائی چھوڑا ہے آپ یہاں آ گئے سناتی کارڈ وہاں چھوڑے پوچھتے قدم قدم پہ فرستے پوچھتے وہ ایمان ہوگا جی آپ ذرا وہ بھی نکالیے یہ نماز ہے جی اچھا نماز کو مل گئی ذرا ایمان بھی ہوگا ذرا وہ تو چھوڑا ہے تو ایمان سے بھائی چھوڑ کے آ گئے پاکستان چھوڑ کے آ یہاں کیا لینے آئے وہ اٹھا کے اور تم پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتے کوئی کوئی آنے جانے والا بندہ ہوا اگلی فلائٹ میں تو بھیج دینا پیچھے ابا جی بیمار تھے پیچھے آنے والے ہیں تو ان کے ہاتھ بھیج دینا ایمان اپنا اپنا اٹھا کے بھیجے گا بلا تھا ذرا ذرا تم ادھر کوئی کسی کا نہیں لے گا اگر تھی لے کے گیا ساتھ پیچھے والا کوئی بھی نہیں لے کے آئے گا وہاں تو یہ جو الگ ہیں یہ جو خیالی سبز باغات یہ تمنا ہیں جن کے پیچھے ایمان جیسی قیمتی چیز چھوڑ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگا کرتے تھے کہا کرتے تھے تاریخ یہ پاک ہے وہ حتی جس نے ایمان دینا اپنے ہاتھ میں رکھا اگر نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ نہیں بلال کی باری کب آتی آتی بھی یا نہ دیکھ نبی تو اپنے وان سے را تک کا اپنے فیملی کے اندر بانٹ رہے ہوتے تب تک پتہ نہیں بلال خاک بن چکا ہوتا اپنے ہاتھ میں رکھی فرمایا کا لا تک بھی منا نبی جس کو تم پسند کرے اس کو ایمان نہیں دیتا ولیکن اللہ یا دی نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ اتنی قیمتی تھی جو بانٹنے کے لیے اللہ نے نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں دی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے شیطان کہتے ہیں متی ہی کو نہیں ایمانی کس کو کہتے ہیں فلا ایمان ہو گیا آپ نے بےمانی کی ایک سنگل فیصلہ انصاف کا نہ کر لوگ کیا کر بےمانی یہ بےمانی ہو گئی بے ایمانی بے ایمانی بے ایمانی اس کا ایمان نکال دیتا ہے تو بے ایمانی ہوتی اگر ایمان اندر رہے یس رے پوس سارے کو ای مؤمن۔ چور پہلے اپنے یہاں ڈاکہ ڈالتا ہے چور بعد میں چوری بار کرتا ہے پہلا ڈاکہ اپنے گھر ڈالتا ہے ایمان چرا دیتے کوئی شخص لا یسر کو کس سارے کسی وهو مؤمن حال سے ایمان میں چوری نہیں کرتا چوری کا مال گھر میں تب آتا ہے جب ایمان سینے سے باہر اور اس کی مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جس طرح تم کپڑا اتارتے ہو اس طرح ایمان پھیل کے نکال ایمان جائے گا تو چوری کا مال اندر آئے ایمان باہر جائے گا تو شراب اندر آئے گا اور یہ انسان اپنے ہاتھوں شان یہ متان نہیں تیری نماز کو خراب کر سکتا ہے خیالات ادھر, ادھر, ادھر کے ادھر کے ادھر کے ادھر کے چکی چلا دیتا ہے جیسے پروجیکٹر اس فٹ کیا ہوا ہے جن آدمی کے میں کھڑا ہوتا ہے تصویریں بدلنا شروع ہوتی ہیں جتنی بھی وہ فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی ٹکو میں جاتا ہے سدے میں چلا جاتا ہے کوئی پتہ نہیں میں نے کتنے کی ہیں کتنے نہیں کیے ہیں اتہ یاد بیٹھتا تو پتا چلتا تب چلتا جاتا اب, اب دو بار اسے نکل جاتا آگے انگلیا ٹماٹر کی اٹھ جاتی وہ آٹو پہ لگا ہوا تھا جب جہاز سیدھا ہو جاتا نا اوپر جا کے پینتیس فٹ کی بلندی پر تو پھر پائلٹ تھا باہر نکلتے ہیں پھر کیپٹن ذرا نظر مارتا ہے ایک پائرانہ نگاہ مارتا ہے کہ بھائی صحیح جا رہے میری فلائٹ ٹوٹ تھا ٹھاک کر رہی تھا اب امن شانتی اس کے اندر جا باہر جا کے پھر وہ آٹو پہ لگا کے خود باہر نکلا ہم جب نماز میں گھستے ہیں تو اپنے کو آٹو پہ لگا کے خود باہر نکل جاتے ہیں اس پائلٹ کی طرح کبھی سبزی کی دکان پر کبھی مارکیٹ میں کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی جہاز اڑ رہا ہے اتہیات بیٹھے ہیں اتہیات کی بجائے الحمدللہ شروع ہو گئی ہے دولت عدین ابین پہ گئے تو انگلی اٹھ گئی اچد اللہ علیہ کیونکہ یہ آٹو پہ لگی ہوئی تھی اتنے ٹائم کے بعد اس اٹھنا تھا بے اب آپ اچد اللہ اللہ کہیں یا نہ کہیں آٹو پڑھنے ارشرات اللہ عظیم تعلیم انگلی اٹھی ہوئی ہے اس کو کیا پتا کہ کیا ہو گیا یہاں پہ غلطی ہو ہوگی یہ کیا ہوتا ہے نماز میں ہم آٹو پہ لگے ساری حرکات ہماری آٹو پہ ہو نماز خراب کر دیتا ہے کتنے دریشن پروجیکٹر پہ دکھا دکھا کے تصویریں دکھا دکھا کہ یہ بھی کرنا بھی یہ بھی کرنا بھی یہ بھی کرنا بندہ ادھر ہی لگا رہا روزے کے ساتھ کیا کرتا ہے چاہوات روزہ نان ہے چاہوات پہ کنٹرول کرنے تمہیں تمہارے جی کو جو مرغوب چیز ہے اس کے اگینسٹ جاؤ خبر کرو کیا ہوگا بارہ گھنٹے کا روزہ کیا رکھے مصیبت آ زور کے بعد جو ہے وہ چکر چلاؤ بیسن لے آؤ چنے لے آؤ پلاں لے آؤ پکوڑے لے آؤ سموسے لے آؤ فلاں فروٹ لے آؤ برا کے مال اور خوش ہو رہا ہے دیکھو اس کو قدر کوئی نہیں پتا ہے کیا ایک وقت کا درمیان میں صرف کھانا چھوٹا ہے اور اتنا احسان ہے کہ اب اکثر کے بعد جو قیمتی وقت وہ ہمارا پکوڑے کے پیچھے دوڑتے گزر جاتا ہے ٹھیک یہ, یہ شہوات پہ پابندی لگی ہے کہ شہوات کو ماشاءاللہ پالن کروا کے اور کلیئرنگ ریل لگی ہوئی ہے یہ ہے شہوات اس میں وہ یہ کہتا ہے مجھے جو میں جو صرف کر سکتا ہوں آل آئی کین ڈو ٹو میک دا اگنی اپیئر بوٹی پل بد سورت کو میں خوبصورت کر کے دکھا سکتا ہوں یار یہ لے لو یہ دے دو اپنی بیوی جنت کی ہور بھی ہو امپورٹنٹ کالی کلوٹی جا رہی ہے غیر کی ہے ہور بنا کے دکھائے پیچھے تجربہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ اس کے اندر طاقت یہ جادو ہے اگر رسی شانت نظر آ سکتی ہے فیضا ابال و عیسیہ ہوں یوخیا و علہی ہے مینس سے ان کی لاٹیاں اور ان کی رسیاں ان کے جادو کے زور پر شیطان کے شاگردوں کے جادو کے زور پر شیطان تو خود یوخیا و تمہیں یوں خیال ہو رہا تھا کہ یہ چل انہ تک آپ یہ چل رہی طاقت میں بد سورت کو خوبصورت بنا کے انسان کو دکھا سکتا ہوں کہ اس پہ ایمان کو ضائع کر فائر کر دے پھینک اٹھا کے ایمان کو لا یزنی جان ان یزنی وا مؤمن خود اٹھا کے پھینکو ران رائڈ دا بیڈ گڈ بدی کو نیکی کرتے اور برے کو برائی کو اچھائی کرتے شیتان نے ڈیکوریٹ کر کے ان کو اعمال دکھایا تمہارے جیسا نیک تو دنیا میں آئی کوئی نہیں ہے. آخری پیس ہو تو اس کی نیکی چھوٹی سی ہو تو انلارج کر کے اس کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے بڑے نیک ہو تو تم ہا جی آج اور گنا بڑھا ہو تو ریڈیوز کر دے یہ تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے تھکا مارو فلاں کرو پیچھے کیا ہے ریڈیوس کر کے دکھاتا ہے اور نیکی کو تمہارے پاس پورا بھرا ہوا بیلنس اب تمہیں نیکی کی کوئی ضرورت ہو جاؤ نفل پا کے کیا کرنا تم ہیں تو نفل ہی نا ہے تو سنت ہی نا کوئی زمانہ تھا سنت کی تحقیق لوگ اس لیے کیا کرتے تھے کہ اس پر عمل کر جب یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ یہ عمل سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کو اب پکڑنا ہے اور پکڑنا بھی کیسے ہے کہ انہوں نے فرمایا اب جو آ بن اسے داروں کے ساتھ کاٹ لو فرمایا اے نبی یہ جو منافق ہے نا جب تم ملتے ہو تو یہ کہتے ہیں کالو آمنا گزا لکھوں کم کالو آمنا ویزا خلا ابدو علیہ کم الامن کاٹ لیتے اپنی انگلیاں غصے سے بس نہیں چلتا ہمارا کام میں لوگوں کو زمین ابدو علیہ کم الامن اگلیاں کاٹتے ہیں تو ابدو علیہ بن چک مار لو اس کو دانٹ تو سب نواز کہتے ہیں داروں کو یہ جو کتنی دار جہاں مضبوطی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو وہ تحقیق کرتے تھے سنت کی کہ اس کو پکڑ لیں نوازز کے ساتھ ہم تحقیق کرتے ہیں کہ ثابت ہو جیسے ہی سنت ہم نے چھوڑنا ہے پھر ہے تو سنت ہی ہے نا یہی یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا کیونکہ فلاں کام نہیں کیا آپ نے تو کیا ہوا ہے تو سنت ہی نا سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں اٹھا کے دروازے کے پاس پھینکیں حالانک آپ نے دیکھا پروگار نے ہر قیمتی چیز کے باہر تلکا بنایا مرغ اندر ہے بادام کا اخروٹ کا اس کے باہر اللہ تعالی نے مضبوط رکھا ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہو تو توڑے اٹھا آج ٹوٹ کے باہر رکھیں گے آپ تو کیڑا آسانی کے ساتھ لگ جائے گا کیلا ہے کھول کے رکھ دیں کالا ہو جائے دو گھنٹے کے اندر اندر کالا ہو جائے اپنے کور کے اندر اگر دوسری والا اسلام میں جب ان سے جیل میں پوچھ گے کہ سرکار یہ خواب کا مطلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ سات سال تو خوب فصل ہوں گی اس لیے کہ سب اباکارات ان سے مانیں سات جو ہے وہ گائے موٹی تھی اس کا مطلب سات سال خوب فصل ہوں گی یا لو ہن صاحب جاپ اس کے بعد ساتھ پتلی گائیں آئی انہوں نے ان موٹی گاؤں کو کھا لیا کیونکہ مطلب بعد میں ساتھ آنے والے سالوں میں بارش وغیرہ کوئی نہیں ہوگی اور لوگ اپنی متا کھا لیں گے تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرنا سز رہو نسبا دابن فما بندا ایسا تم سزرو تم بولے سات سال تم جو بھی فصل بو گے خوب ہوگی اور جب کاٹو تو اس کو گانا نہیں اس کے سنبل کے اندر ہی چھوڑ دو سٹے کے اندر ہی چھوڑ دو اللہ کا لیلہ میں جتنی ضروری ہو دو چار گڑیاں نکالیں اور ان کے سٹے توڑے اور اس کو گا لیا اور کھا لیا اس وقت یہ جو ہمارے دعائیاں ہوتی ہیں اینٹی سیکٹی سائڈ جو ہیں وہ تو ہوتی نہیں تھی گندم کا جو چھلکا ہوتا ہے جو سٹے گا جس کے اندر دانا ہوتا ہے بھوسا جس کے بعد میں ہم بناتے ہیں جو خود اینٹی سیکٹی سائڈ ہے جب تک دانا اس میں رہتا ہے دس سال بھی رہی پیلا نہیں لگتا ہے اس کو سٹے کے اندر ہی رہنے دینا محفوظ رہے گا ہر اہم چیز کے گر پروردگار نے اس کا ایک حفاظتی خول رکھا آپ کے دانتوں کے گرد بھی ایک ٹرانسپیرنٹ شیشے کی طرح ایک لیئر ہے وہ حفاظت کرتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جائے گیا اندر کیڑا چلا جائے سنت وہ خول ہے جس کے اندر فرض محفوظ ہے جس کی سنت گئی ہے فرض چلا جائے گا فکر مت اس کو کیڑا لگ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کے مٹنے کی ابتدا میری سنتوں کے مٹنے سے ہوگی پہلے لوگ میری سنتیں سنگی تو ہے تو سنت ہی نہیں اور یاد رکھو میری سنت فرض کی محافظ ہے اور جو دیوار کو گراتا ہے وہ متا لوٹنے کے لیے گراتا ہے جس نے تم سے سنت گروائی ہے اصل میں ڈاکہ کسی اور پر ڈالنے کے لیے تھی لیے سنت کی دیوار جو توڑ رہا ہے اس کے اندر جو ستان لگا رہا ہے یہ مت سمجھو تمہیں وہ سنت پر ہی چھوڑ دے گا وہ فرض تو چوانے آیا ظالم تو کسی زمانے میں سنت کی تحقیق ہوتی تھی وہ جو ہمارے محدثین حضرات سفر کیا کرتے تھے اتنے اتنے لمبے دو دو مہینے کا سفر اُنٹوں پہ ہوتا تھا ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے تو اس لیے کہ حدیث اگر سکی ثابت ہو جاتی تو اس کے عمل کریں گے آج ہم تحقیق کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو شیطان یہ کام ہے کسی چیز کو غیر اہم بنا کے کہے کہ اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں سنت کی اہمیت کوئی اس عمل کی اہمیت کوئی نہیں جس کو کروا کے اللہ دیکھتا ہے فن کا بے آیو ہے بھی تم ہماری آنکھوں میں ہوتا ہی تقوم جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے ہم تمہیں دیکھتے رہ تقل و بک جب ساج سجدہ جب کرنے والوں میں آتا جاتا تو ہماری نگاہیں تیرے اوپر ہی ٹوٹی اس عمل کی اہمیت پوری کہ یہ چیز کون ہمارے لیے آسان بنا شیتان اچھائی کو برائی بنا دینا برائی کو اچھائی بنا د جو چیزیں حضور نے نہیں بتائیں ان کو نیکی کے نام پر کرنا کہتے اس سے کیا ہوگا تو تھوڑی سی نیکی ہے جو تم نے کی ہے سال کے بعد زکات اس سے کام نہیں چلتا مولوی صاحب کا گھر کیسے کرے یہ ہر چاند کی گیارہویں کو نکالنا ہے مال مولوی صاحب کی دفعہ کی گیارہویں ترمیم پونڈے بارہویں ترمیم اور باقی ڈیڑھ ساری ترمیمیں اس کے ساتھ کر رہی یہ نیکی کے نام پر کون کرواتے رائٹ کو رانگ بیڈ کو گڈ یہ اسی حساب کا کام نیڈر ڈو یو ہیو دا پاور ٹو گیو فیٹ ابھی ایمان تم بھی نہیں دے میں لے نہیں سکتا تو تے تو نہیں سک بیکاز آئی نو دیٹ اف یو آر گیون دا پاور ٹو گیو ٹرو فیتھ یو وڈ ناٹ بیو اے سنگل مین بلیور آن دا فیس آف دس ولڈ مجھے معلوم ہے نے ابھی بڑی اچھی طرح میں تیرے دل کی باتیں جانتا ہوں اگر تجھے طاقت مل جائے ایمان دینے کی زمین پر ایک بندہ میں تھوڑی مومن بنا جتنی محنت تیرے بس میں ہو تو زمین کے چہرے پر ایک سنگل شخص ملے تو نان ڈلیور ہو ایمان اس کو دے اور ادھر میرا بس چلے تو میں زمین کے چہرے پر ایک کلمہ پڑنے والا نہ چھوڑو ایک بندے یہ سارا کھیل بندے کے آپشن پر ہے دیکھو کس کی مانتا ہے تم اسے کہو ایمان مان کو سنبھال کے رکھے میں کہتا ہوں پھینک دے دیکھو کس کی مانتا ہے، ہم کس کی مان ہے اکثریت ہماری کس کے پیسی لگی ہوئی فرمایا افاطہ سے زو نہ ہوں وہ اولیا امین دنی وہ کم مینا بدلا آدمی ایک دوست کو چھوڑ کے دوسرے دوست کو پکڑ لے تو کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ایک دوستی کم ہوگی دوسرے سے زیادہ ہوگی لیکن دوست کو چھوڑ کے دشمن کو دوست بنا لے بے خالف زوالمینا بدلا ظالم تم نے کتنا برا متبادل چنا ہے اب تو بات ہے بڑے اکلمان بن کے آفات یوں نہ ہوا ضرورت والے اس میں آگے اس نے لکھا کہ میں فلاں بھی کرتا ہوں فلاں بھی کرتا ہوں فلاں بھی کرتا ہوں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیاطین جن سے کام نہیں چلتا صاحب ڈٹے ہوئے میں جتنے مسلسل ڈالتا ہوں یہ کوئی ان کو ریسپانس نہیں دے رہے میں پھر ارینج کرتا ہوں شیاتی من ان کوئی شیطان بندہ جب بندہ تیاری کر رہا ہوتا مجھے پتا ہے آپ اس نے جانا ہی جانا نماز پڑھنے دیکھو اتنی بہترین ڈرامہ لگایا میں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھ لو نہیں دیکھ, یہ لگا ہو صاحب دیکھ بھی رہا صاحب بس بھی صاحب کہہ رہا کہ جانا جا. پھر کوئی دوست بھیج دیتا جاؤ تم لوگ کچھ وہ کہتا ہو یار کہ چلو بیٹھو ادھر یہ دیکھو پا, یہ پلان یہ پلاٹ کیا دیکھو یہ اخبار میں اختیار ہے ذرا بیٹھ کے صاحب لگاتے ہیں کتنا کرنا ہے جو پھر ٹرائی کرتا ہے فزیکل ٹرائی تو کہتا ہوں, میں ارینج کرتا ہوں رام امنگ ہیومن بندوں میں سے میں کوئی شیطان ڈھونڈتا ڈھتا ہوں سے آپ کو پتا دنیا ترقی کر دیا موبائل ترقی میں سرکار آ جائے فلانہ جگہ پر گھر میں تو بہت اچھے سے کر رہی تھی سروس جہاں پہ آپ کام شروع ہو گیا تو موبائل تو اس کے پاس ہے نا فوراً فون کر دے یار جو قریب والا گھر ہوتا ہے نا وہاں سے اس کو کرتا ہے اے جانا اس کے پاس وہ صاحب ان کے دل میں ایک بات آتی ہے فلانہ صاحب کو چل کے دیکھتے ہیں جا کے دروازہ بجایا وہ آ گئے اور اگر اسے نیکی سے روک لیا تو وہ سمجھ لے کہ یہ آئے نہیں ہیں یہ بھیجے گئے ان کو کسی نے بھیجا تھا کسی کنسائنمنٹ پہ آئے تو یہ چاہوات وہ ذریعہ ہیں جہاں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے جو انسان کے مرغوبات جو یہ نلنا سے خوبصورت چاہوات ملنسا ونیل وناتی تم یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہے تو دنیا کی زندگی کے کا استعمال ہے نا کے ساتھ کھانا کھا لے وہ بھی آج کل کستا نہیں غریب کو وہ بھی نہیں مل کوئی بات جس نے گوشت کے ساتھ کھایا جس نے پیاز کے ساتھ کھا لیا چٹنی کے ساتھ کھا لیا اچار کے ساتھ کھا لیا بھوک تو مر گئی اس نے ایمان بچا لیا ہوا اس نے ایمان بچا کر اس کو مہنگا پڑا ہو کا مطالع حیات دنیا گوشت کھانے والے کی عمر زیادہ نہیں ہوتی کہ یہ گوشت کھاتا رہا تو اس کو دو سال زندگی دے دو اور یہ دال کھانے والا جو ہے اس کو پچاس سال زندگی مرنا اپنے وقت پر جو آرام دہ گدیلے پہ سوتا ہے اس کی بھی رات کوئی بارہ گھنٹے کی ہوتی آٹھ گھنٹے کی ہوتی جو ننگی چارپائی پہ سوتا ہے رات اس کی بھی اتنے گھنٹے کی ہوتی جو فرسٹ کلاس میں ہوتا ہے وہ بھی اسی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے جو سیکنڈ میں ہوتا ہے وہ بھی اسی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تھوڑی کچھ تو ہوتے ہیں کم ہو جو فرسٹ کلاس میں بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے وہ بھی اسی جہاز کے اندر پہلے آ جاتا ہے اسی جہاز میں ہوتا ہے درمیان میں ایک پردہ پڑا ہوتا ہے ادھر اکانمی کلاس والے بیٹھے مزے سے سگریٹ پیے جہاز تو وہی ہے زندگی تو اتنی ہے نا کہ پیسے سے زندگی مل جاتی ہے کسی کو پیسے سے تم دوا خرید سکتے ہو چوفا نہیں خریدتے پیسے سے گدا قیمتی خرید سکتے ہو نیند نہیں خرید سکتے پیسے سے کھانا بہترین خرید سکتے ہو بھوک نہیں خرید سکتے کا مطالبہ یاد شیطان یہ چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ نہ جائے یہ دنیا میں کھپ جائے تو کھا لے آپ کو پتا ہے ایک نمبر ہوتا ہے جو آپ کو کارڈ کو لاک کرنے کے لیے دیتے فون والوں کو بھی ملتا ہے موبائل فون والوں بینک ان کے پاس آٹو کیش کارڈ ہوتا ہے ان کو بھی سیکریٹ ان کا نمبر آپ کے کتنے بھی پیسے پڑے ہوں اگر آپ اپنا وہ سیکریٹ نمبر بھول گئے تو اس کارڈ کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی جب تک تو وہ مار کے اس کو انٹر نہیں کرے گا مشین تیری بات نہیں مانے گی تیری لاکھوں نمازیں بھی پڑی ہوئی ہیں تو نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھی ہوئی ایک نماز کا ایک لاکھ اگر تو وہ ایمان والا سیکرٹ بھول گیا تو نمازیں اندر ہی پڑی رہیں پھنس جائے گا پکڑا جائے گا اب والو ماں یوتھ آلو یوم القیامت اختلاف ایمان ہوگا پہلے تو وہ چاہ جہاں بھی تمہیں پانی کی ضرورت پڑے گی تو وہ ایمان والا کریڈٹ کارڈ اندر دو گے اس پہ نمازیں روزے زکات حاج کچھ ہوگا تو وہ تمہیں پانی نکلائے گا مسافری گلفا جو بھی تم نے پینا ہے اگر اس میں ہی کچھ نہیں ہے کیا نکلے گی نمبر ہی بھولا ہے آئے دنیا میں تم اگر وہ ایمان دنیا میں رہ گیا دعا کیا ہے من اح یہی تو ہوں منا فی ال اسلام اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اللہ اپنے قانونوں پر چلنے کی توقی فرما اسلام نام ہے اللہ کے قانونوں کا اللہ کی حدوں کا میں من تو ہوں منافع ہوں اللہ ایمان اور جب ہماری جان نکلے ہم نے جس کو تو وفاق دے تو ایمان کی متا ہمارے ساتھ بچ کے چلی جائے اس ڈاکو سے جسے میاں محمد صاحب نے کہا اب کیوں انا لیکن رو بچار جو ہے وہ ان آنکھوں سے دیکھ نہیں اگر یہ آنکھیں نہ اس کو ریسپونڈ کریں تو وہ کیا کریں فائنا لا تامل ابسار ولاقن کامل قلوب اللہ پست لہذا قیامت کے دن وہ بندہ جب اٹھے گا تو اندھا ہوگا وہ نقش الْقِيَامَةِ عمل قَالَ عمر قالب لیمایا کرتا نہیں تو بچی سرکار آپ نے جب مجھے ری اسمبل کیا تو میری اتنی تھی موٹی آنکھیں تھی بدامی لوگ بڑی تعریف کیا کرتے کہاں گئے ہیں حالت کا غالب کا یا تو نافن تین تھا اور وہ آنکھیں تو اس لیے تھیں کہ وہ آنکھیں میرا حکم دیکھے رستہ دیکھیں میری آیات آتی تھی آیات کونی اور آیات اور آیات کتابی قرآن کی آیات اور کائنات کی کتاب ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ تو دیکھے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ وہاں نے دیکھا کوئی نہیں تو یہاں کیا کرنا میں نفوں کو چلے میں لگانا ہے کزال کا آتا کا آیا تو نفا نے آج آنکھوں کو کیا کرنا ہے جہاں آنکھوں کا کام تھا وہاں کا نے کیا کوئی نہیں آنکھوں کو کیا کرنا ہے تمہیں نے آپ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ آخیوں آنا تو تلکن رستہ دیکھیے اگر آدمی اندھا ہے لیکن رستہ اس کا پلان ہے ٹھیک ہے تو پھر تو گزارا آ جاتا ہے رستہ بھی پھسلن ہے تو پھسلن والے رستے پہ تو آنکھوں لاکھوں والا بھی سلپ ہو جاتا اکیو آنا کہ تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا کیسے سنبھلے گا آدمی تکے دیون والے بہت ہیں ہاتھ پکڑنے والا اس پہ مزے کی بات یہ کہ دکے دینے والے بھی ایک آنکھوں سے اندھا سلپری وے ہسلن ہے اور ساتھ کچھ نیک لوگ اما جی ابا جی بہن سسٹر ہم بھائی اولاد یہ دکے مارے والے خود انکانہ باؤ کمبا بناؤ کمبا اخوان ہو کمبا جو کموا شیرات یہ سارے کون ہیں دھکے دینے والے دھکے دینے والے بہتے تو ہاتھ پکڑنے والا وہ ہاتھ پکڑ لے اور وہ کس کے ذریعے پکڑتا ہے ان اللہ دین امن وہ عامل سوالحافے یہ رب ہم بے ایمان ہم تیرے اندر وہ چپ جس کے ذریعے تیرا ورک کے ساتھ رابطہ ہے رب کے ساتھ رابطہ ہے وہ ایمان ہی تو ہے اسے نکال دیا تو کارڈ اٹھا کے تون نے باہر پہن دیا اب تو موبائل تین کا بھی ہاتھ میں لیے گوم فون نہیں کسی کو کر سکتا نہ فون کسی کا آ سکتا یہ بدن میں ہے بے قیمتی ہو کسی بادشاہ کا ہو اندر ایمان والا کارڈ اگر نہیں ہے تو فائدہ کوئی نہیں یا دیم رب بے ایمان ان کو رب گائڈ کرتا ہے کس کے ذریعے اس ایمان کے ذریعے اگر وہ نہیں ہے تو کہاں سے رابطہ ہو ہاتھ کہاں سے پکڑے گا وہ تو ہاتھ پکڑن والا تو رابطہ نیٹ ورک کے ساتھ ہوگا تو ہاتھ پکڑے گا نا یوسف کا ہاتھ پکڑا تھا کہ نہیں پکڑا تھا اللہ نے فرمایا, والا قد ہمت دے ہی وہ وہ امادہ ہو گئی تھی تو یوسف بھی مرد تھا لا برہان اربے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو امادہ وہ بھی ہو جاتا لیکن وہ برہان اندر ایمان تھا مدد پہنچ آدمی کی جان چل رہی ہو تو ڈاکٹر آ جاتے ہیں دوائی ہو جاتی ہے مردے کو اس نے کیا ٹریٹمنٹ دینی ہے اس کی تو ایک ہی ٹریٹمنٹ ہے کہ آ جاؤ سٹ کھٹے بچ آ جاؤں گے گھر آ کے سب کھل جاؤں گے یاد آیا آیا نہ آیا تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا بھی ذکر کرو کبھی ذکر آ گیا تو کہیں گے سر سال اللہ جنر نصیب کرے مارے ساتھ بیٹھا ہوا تو ایمان وہ متا ہے قدم قدم پر اس کی جب بھی کوئی چیز سامنے آئے تو پہلے غور کریں کہ اس کے بدلے میں چھوڑنا کیا پڑے گا بچہ بھی آپ کو چیز چار دے تو ایک دفعہ وہ اس چیز کو دیکھتا ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ جج کرتا ہے کہ یہ جو اس نے دی ہے وہ اچھی ہے یا یہ اچھی ہے اور اس کے بعد وہ آپ پلٹا کے کو لے لو پھر آپ دو کر کے اس کو دیتے ہیں. پھر تین کر کے دیتے ہیں پھر دوسری بدل کے دیتے ہیں. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کی قیمت کے برابر کچھ ہوگا تو پھر وہ کہتا چاہیے اچھا یہ لے لو